اور قلنا لا دائر و ترتدي قال يا مريم انت بعد من عليا اذا اذا اذا دخل الكور والونا دفر ذو حسن المحاريب مايا داوره بماري فدي اگر وانا بس ناو ذي كلا لفظ راجي ذول مقامات ذراغي طریقے لبذ ناو لقينا شرقيہ مائلہ مائلہ شخا باجا هل مغادرہ و صدر دردذه على قنیتا اندا فادر البی خان تو مجردی جه تو دے یو طالب الجہانہ ان اجاھا ہمارا نظر مشترکہ دینرا اباونتا تصاپد وروت ساتھ تالی کر دوان جنیا تسغیط خسیہ پاریا ن رچاند بری اجے دشن عباس نہ چمنہ سیہ انما کنہان جنر سر موجود نہ وی وقار وانو ان سی اعلان ان کی مقصد من ذکر تو جلی کنا لفو مناکب بدون ذریعہ کے باذن مقام کے لیے نسب ہمارا حقیر ہوا قال موائل <Stella> وقال ابو وايل علي ماذا مريم أنت تقيا إن كنت تقيا إذن مريم تقيا و تقوى ذاها خاوة ذاكت من خمق الخرطة من مريم وانا قد ذاكي الثقية ذونه يتن تقيا كمين آغا خاوانت عقل نو ذونه يتن قال إن كنت تقيا وقال ابو وايل من رسال النبي صاحب عن البرا سرييا خبریں شماری رجو روپ كا مندی كا جات امحو قدات را مور راہ لو داوار تو بکارو جی وہ سد ان پر لک داو جواب تو مور تا کموں کو پکار اللہم الا دین سارز ہمہ بند حق اللہ حق لازم د ہو مر ممر کے جریز ہی وین میں مکن د دیناں پر وقال جل في سرج پپراے بار سارے کیوں پتا نو تیرے لہو امراض اے کدے تو جان پیش کرو تو بکل نو د ہو یعنی قبل سر کے تو قد بات کرے ہر نوران دا دا مشکل دی دا راکب جام کا قریب تو کھیلتا ہاں ان تے ہتھ جنا فقاعت اللہ ہو جانیں کسے نام تھنا مور دا فلا اولا دا اولاتھرا دے رہوے اسما دے چند سی بندے پر ترکہ سجہ ہوا چھنے پرے خدا پاک ورالے را کے تو وجے شو ویکھ تو لگے زما راک وَحَادَ الْأَمَةُ وَرَامَ تُوِضَ شَوَا يَقُورُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ نِجَاءُنَا تَا غْلَابَ قَلِدَ اَتَا عَنَمْتُ وَنَمْ تَمْحَاتِ او دکھر جنو این وضو موح ریاضاتنا ذا رامل مزاراق ورنائجا مانا حنّاما راقا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا وقتا اگر اجترمی اور اولا <متخلا> اکید انجام بناد من ندیل جائدنا فقالا ایرہ سارتا ہے رابطن احمار لو کسی فاظت رجائب کرتا ہے رس فیر دیو جنہا ابتاللہ ابن امر ردنگ کسے ان کو دے بانی منکسی کروی جنہا مرات احمار خاری سے دے لما تدبیق را دے تغلیم تذورت نشت دے مائل ایرہمارت جا کم انگلالوی سرور سوئے اوکم شپیدے کے آگئی کے مائل ایرہمارت مائل لا أحمر خالص عندما أشكار تنواردي في تغليب الضرورة الشريف فقيل خد أيه ما شيده كأن ما من دماغي يا الله الحمام ولدي وانا أشبه ولدي بي طالبت وأوتيت في, في نائم آدم لبن والآخر بي خملا فقيل لي خد أيه ما شيده فأخذ اللبنك شريفته فقيل لي خجيد الفترة وزد الفترة غوت کا محمد نس میں نور رواحات نقل محمد امی کسیر نور شرازین آریا مجاہد عالی بن عباس ہوئے محاضر صحیحان وضع چہے مجاہد نقل دا کہ علمانہ نقل دے رات بن عباس نہ نقل دے اور ضرور پدیوانے شدہ سیدار شدہ عالی عباس کے عالی بن عباس نقل دے دقات اللہ علمانہ باہر شبائے کہ ذکر دا حمر دے فدیوانے رسل گئی اور اس رواحات را رواحات ماترہ منتنا زیسا عدد عبداللہ بن عبر نور روائے رس کے فضے بانے قال ما طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحساء احمر ولیکن قاربین آنا نائمن عصوف القعبہ عزار جن آدف اے دیرہ بھی کیچے دا ذکر دو ابزید عبداللہ بن عبر بانے نا عبداللہ اللہ علیہ وسلم لگے ابن کسیر نور احمر مارا خارس نا جادن یو خمانا آدھو تسنیس راجی کرتواری دیکھتو اپل خمانا آدھو اقتناز البادن جادونا پہ سپاہتو زیار کی راجی خواہم قید پہ قید تا قتل سدئے ناکہ جعودت چارہ پہ ترکید مبارنگی سے سپاہتو رضا جعودتی درمیانا علی دو ست پہنس سنیوالا و موسا پہ آدم جسیمن دیمان در اشکارو آرلی کی یو خمک کی پہ سپاہتو دو مستان سنیسر مستاری من بل دے پاس کے دے مناسب روات جسم یو حمان عزمت مراد یا جسیم پانا دو تنازع کے نام عالم جسیم انویل یا یسیم جیسی مہاراجا مرغیم کاری دنپورانور دنپور مارا چاہیے من مہینہ منٹ شاہ درمیان والا جانا تھا مہاراج تصویر ها وكبيرك ده وده ذاك هو ده ذاك يقول هذا ما كيف تتصرف و كلا نفي فبهذا تمام ضمن محمد النقي قال كانت ابراهيم لان دعى ابن سيران قبل النبي قال لا والله ما قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد ذيله عن مجاهد علي بن عباس زيدنا <تصفيق> ليس قال بيننا من احمر بصفات صفات الرساله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 اور اتا دن اب یمارہ کنہ چا ہے نبی کو 닮تا نہ وہ ذالذ مباو نے او فرنجی دی بیکت تراپتا دا تای تای شے دا لوہ دا کے اور یا کا درا محمد نکنا کے منہ نہ نہل اور نہ علی انا درہمان نہ علی اور دا نہ دے دے تا فور قال بنا الحمدیا <سلام> وَانَ ظُقًا ازنیٰ ڤرؓا اسْرَلَؓا اقلل رسول‌اللہٰ السلام حلیقا قالت سنان الصلاب محمد و تیمبر عذافا فر版مر امام امام خنا ببر ریتا افرادتا سن معل د 6 oh تیمبر عنا احسا رجون آحسا رجولن احساسنا میں اصرید ولید عزیک روڑے اسرق س انہ آخر ل lilہ قالم اللہ و passage لاورہ جدئے، اس کامدل کہassung اور اس کو اطلافureau اکیں ہمای یقین دے پا اللہ بنا ما فرستر ہجروج نے نشاندہ ہم جو دار کہ تعالی حضور کی اللہ عظمت واقع ہے۔ لاغی دا یقین دے جپ اللہ والہ قدرت و قسم نہ گئی۔ نا ردیوجنا ما رنا اللہ فمامین دے اتهام دے کی بھاو فمامین دے اتهام دا سر کو کی فمامین دے جہاب دے طریقے قسم کو خالص یہ مصالح بن گئی۔ ز اوزا یہ تیر تو نا ش شیطان رم اد برشم اللہ درونا حضرات میاں باجی نے کہا ہمارا پورا عمر ہمارا جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا وقت لاطرین یہ تراب وبالغا پر شیج الکل نشد گئی لاطرین مچھ تو ایمال رہا بڑے بالغ سبب حق ظن ظننا تک ان کی سوارے سارے سمجھ کر وہ دے کہا تھا کہ ابن اللہ او کر داو سارے سلاسے او کر اللہ طلبنے یہ وقال يا اخي اولانيه وقال انا لمذل التاريخ وقال الرب الى ما سمعت يا حريص الديم ما التحقيق نادى ابو رجل احمد ابو عندنا طالب وعلم هذا تعلم سماعه فدا وجا قال لا هو اياني واللهم محمد بن يوسف بن الزن مغره من عمان قال الذين يغار من بعض قال قال قالوا لم يذهبنا لما يذهب الى رجال <سؤال> من الخارج على ما تمتم في في لما توجد لكم كان دار قياله معطاله كل جاي جاي يتواجدوا روارے خدا مشمل <سؤال> دے ٹولو مرتدین تھا اور ساد کا مقصدین تھا